الحمد لله الحمد لله والسلام على عباده النبي المصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحديد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قبيع عزيز وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصحف ہولزی ارفرسو لو بلدا ودیل رہو ہلدی کل ولکری ہلو شریق ہلا کالی موکل واح کمپالی سب لو مرح منساری سواسی سندی ویسم لوگ تم یو کوری اللہ مربنا الم نا رشتنا واز نامن شرور انفسینا اللہ مربنا نور قلو بنا بے ایمان مشرح صدور اسلام کا لما تو حب و تربا آمین یار بلا سور حدیت کی آیت نمبر پچیس پر ہماری گفتگو جاری تھی نقل ارسل نام رسولنا بلبینات و انزل نامل الکتاب اول میزان ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ معجزات کے ساتھ ان کے ساتھ کتاب بھی نازل فرمائی شریعت نازل فرمائی نظام حقوق اور فرائض کا متوازن نظام تاکہ لوگ عدل و انصاف پر قائم ہو وہ نظام بل برپا کیا جائے قائم کیا جائے میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے بڑھنے سے پہلے اس آئے مبارکہ کے اس حصے کا ایک تقابلی مطالعہ کر لیجیے جو سورج الصف کی جو مرکزی آیت اس کا عمود ہے جو قرآن مجید میں جو مضمون آیا ہے تین مرتبہ بالکل انہی الفاظ میں اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ صرف آخری حصہ جو ہے ذرا مختلف ہے ہودی ارسلا رسول بل خدا ودین الحق رہ الصف کا جو ہے فلم لگا دی جائے یہ الفاظ جو ہے ول نظیر ارس اللہ رسول ابو بال خدا دین الحق رحو ہی تین دفعہ قرآن میں آئے ہیں سورہ توبہ میں آئٹ نمبر تینتیس ہے سورہ فتح میں آئٹ نمبر اٹھائیس ہے سورہ سب میں آئٹ نمبر نو ہے سورہ توبہ میں اور سورہ سب میں ولاؤ کرے مشرقون پر آج ختم ہوتی ہے سورہ فتح میں و کفا بل لاہ پر آج ختم ہوتی ہے تقابلی مطالعہ اس اعتبار سے کرنا ہے کہ اس آیت میں سورہ حدیث کے تمام رسولوں کے ساتھ تین چیزوں کا ذکر کیا انزلنا معمول کتاب اور میزان اور اس سے پہلے بل بیناتھ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں صرف دو چیزوں کا ذکر ہوا الدا و دین الحق اس میں اب تقابلی مطالعہ کیجئے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل موجودہ بھی قرآن حکیم ہے سے مراد ہے قرآن حد للناس حدلمستفیب الہدا دی گائیڈنس جس میں کہ ہدایت خدا بندی مکمل ہو چکی ہے اپنے اقمام کو پہنچ چکی ہے درجۂ تقویر کو پہنچ چکی ہے اور حضور کا موجہ بھی یہی ہے حضور کا موجزہ ید یدا نہیں ہے حضور کا معاجہ عشاء کی شکل میں نہیں ہے حضور کا موجدہ کسی اونٹنی کی برامد ہو جانے کی صورت میں نہیں ہے حضور کا موجدہ قرآن ہے یاسین ولقرآن الحقیق انگ نل مشلی قرآن کی قسم ہے اور قرآن گواہ ہے اس پر کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بل قرآن المزیر یہ قرآن مجید کی قسم ہے قرآن گواہ ہے آپ کی رسالت میں تمہارے فواد و قرآن ذکر یہ قرآن ہے جو ذکر والا ہے نصیحت والا ہے یہی آپ کی رسالت کا ثبوت ہے اس پر تو انشاءاللہ شاء اللہ تصہید گفتگو اب دورے طرج میں قرآن سے قبل جو میں تمہید تقریر کر رہا ہوں اگلے جمعے کی شام کو وہ اس بے تعارف قرال میں یہ چیزیں آئیں گی انشاءاللہ شاء کے ساتھ لیکن یہ جان لیجئے کہ موجزہ جمع کتاب مل کر الخدا ہے اور وہ جو میزان شریعت چلی آ رہی تھی وہ اپنی تکمیل کو پہنچ گئی دین حق کی شکل میں نے جو مضمون لکھا ہے میرا میری کتاب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بے سک تین مقالات پر مشتمل ہے درمیانی مقالہ یہی ہے کہ حضور کا مقصد بے سک کیا ہے اور اس میں تفصیل بیان کی ہے کہ جیسے انسانی ذہن کی بھی ارتقائی مناظر جو ہے انسان کا فکر اور ذہن انسانی بھی اس میں سے گزرا ہے یہی وجہ ہے کہ الہدا کا اتمام ہوا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ انسان اپنے ذہنی ارتقا کے اعتبار سے ملوک کو پہنچ گیا اسی طریقے سے تمدن انسانی کا بھی ارتقا ہوا ہے کبھی ہم غاروں میں رہتے تھے کوئی اجتماعی نظام تھا ہی نہیں پھر کوئی قبائلی نظام ہوا پھر کوئی اور نظام ہوا پھر بڑی بڑی مملکتیں قائم ہو گئی اب یہ کہ پورا نظام زندگی جس طریقے سے کہ اجتماعیت کی گرفت میں آ چکا ہے تو اگر وہ نظام صحیح ہے تو تمام افراد کا معاملہ بھی بہتر ہو جائے گا نظام ہی غلط ہے تو ظاہر بات ہے کہ معاشرہ کل پر ٹھوکھا جائے گا تو جب وہ تمکن اس سطح کو پہنچ گیا کہ بڑی بڑی عظیم مملکت امپائر قائم ہو گئی مملکت روما اور مملکت اس کے وقت حضور کو اب بھیجا گیا ایک کامل نظامی اجتماعی دے کر ایک کمپلیٹ پولیٹیکو سوشل اکنامک سسٹم بیسڈ آن سوشل جسٹس اور ظاہر بات ہے جب تک اسے قائم کر کے نہ دکھائے وہ حجت نہیں بنتی تو شہادت اللہ جس پر گفتگو ہوئی ہے ان گروس میں بھی شہادت زبان سے بھی دی جاتی ہے وہی ذات واحد شہاد عبادت کے لائق زبان اور دل کی شہادت کے لائق ہم گواہی دیتے شد اللہ, علیہ اللہ, علیہ اللہ محمد رسول اللہ پھر ہمارا عمل جو ہے اس کی گواہی دینا چاہیے اس کو کہ واقع تم اللہ کو ہم اللہ کو اپنا الہ اور معبود اور حاکم مطلق مانتے ہیں اور محمد کو واقع ہم نے اللہ کا رسول مانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انسلادی طور ہی پر نہیں اجتماعی طور پر بھی گواہی اس وقت قائم ہوگی جب کہ وہ نظام عملن قائم کر کے دکھایا جائے ورنہ یہ کہا جائے گا یوٹوپیا ہے خیالی جنت ہے باتیں تو بڑی اچھی ہیں یہ عملی باتیں نہیں ہیں امپریکٹیکیبل ہیں انہونی سی باتیں ہیں سید القوم خادم و ہوم کیا تکلیف ہوئی جملہ کہہ دیا آپ نے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کبھی کر کے دکھائیے نا وہ کر کے دکھایا ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالان نوا سید القوم خادم و ہوم اگر دیکھنا ہو عمل کے اندر تو دیکھ لو ابو بکر قرمر تو رضی اللہ تعالی عنہ نظام قائم کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ بس کوئی شاعری کی گئی ہے معاذ اللہ بلکہ وہ نظام قائم کر کے دکھایا ہے جس میں ہر اعتبار سے توازن عورتوں کو حقوق دیے ہیں لیکن وہ حقوق اس طرح کے نہیں ہے کہ خاندانی نظام درم برم ہو جائے عوام کو حقوق دیے ہیں وہ خلیفت المسلمون کو ٹوک سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں یہ کتا آپ کا کہاں سے بنا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ پھر وہ آزادی اس طرح کی ہو جائے کہ وہ جو نظام ہے وہ بالکل نرم برم ہو کر جائے اسی طریقے سے صاحب مال جو ہے اس کے اپنے حقوق ہیں لیکن یہ کہ مزدور کا اپنا حق ہے اور یہ کہ مال مال کو کھینچنے لگ جائے سود کی بنا اور ارتقا زر ہو جائے یہ سب سے بڑی حرام شہ اسلام کے روپیے یہ نظام ہے جو دین حق کی شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو اب تقابل ہم کر رہے تھے کہ جہاں جنرلائز قانون آیا وہاں تین چیزیں لقد ارسلنا رسولنا بل میری وانزلہ ماحول کتاب اول نیزان فرمایا گیا ہودی ارسلا رسول بل ہدا ودیل الحق اس لیے کہ الحدا قرآن ہے قرآن ہی موجودہ بھی ہے اور قرآن ہی الکتاب بھی ہے اور وہ نظام جو ہے پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم وہ دین حق کی شکل میں کامل نظام کی حیثیت سے پیش کر دیا گیا تو کس لیے بھیجا حضور کو میں یوں غالت دین کل اس نظام کو غالب کر کے دکھا یہ نظام کسی اور نظام کے تابع رہے گا تو پھر ظاہر کیسے ہوگا ملوکیت کے تابع ہو گیا سرمایہ داری کے تابع ہو گیا کسی اور کے تابع ہو گیا تو وہ تو نظام وہ تو مذہب بن جائے گا عقیدہ ہے نماز ہے روزہ ہے جیسا کہ خلافت راشدہ کے بعد تدریجن جب خلافت کا نظام ختم ہوا ملوکیت آئی جاگیرداری آئی سرمایہ داری آئی اور دین سکڑ کر رہ گیا عقائد میں اور نماز روزہ حج اور زکات میں اور کچھ ذکر اور حلقے جو ہے مراقبوں کے اس میں باقی وہ نظام جو ہے وہ تو بادشاہوں کا ہے محل ہے ان کے بن رہے ہیں بادشاہ کی محبوب بیوی کا انتقال ہوا ہے تو کروڑوں روپے سے تاج محل بن رہا ہے بادشاہ کو محل چاہیے الحمرہ بن گیا ہے بادشاہ کے لیے تو بڑا شاندار توپ کاپی جو ہے جا کے استنبول میں دیکھیے کتنا ابھیشان محل بنایا گیا ہے کہاں عمر فاروق تھے جو حجرے میں رہتے تھے لیکن کسرا اور کیسر کے احبانوں کے اندر نرزہ تاریخ ہوتا تھا ان کے نام سے کہاں یہ تھے کہ اگیاشیاں ہیں اپنے عیش کے جو ہے ایوان سجا رکھے ہیں لیکن دنیا کے اندروٹی کو حیثیت نہیں دوبارہ اس چیز کو سمجھیے نہیں یوں گھیرا دین کل نہیں تاکہ وہ غالب کرے قائم کرے نافذ کرے پورے نظام زندگی پر اسلام چھا جائے اسلام غالب آ جائے اسلام قائم ہو جائے زندگی کا کوئی جز کوئی پہلو کوئی اسپیکٹ اس سے خارج اور خارب نہ رہ جائے آزاد نہ رہ جائے وہی بات یہاں کہی گئی لطن ارسلنا ابسولنا بل بجے ناتھ وہ انسل اب یہ مقصد پورا کیسے ہو پہلے آیت کا ترجمہ کر لیجئے منزل شدید ہم نے لوہا بھی اتارا ہے فیحد باسوم شدید باس کا ترجمہ بعض لوگ ذرا ایوائڈ کرتے ہوئے قوت اس میں بڑی طاقت ہے لیکن حقیقی ترجمہ اس کا یہ کہ اسلحہ اسلحہ کی قوت اسی سے تلوار اسی سے لیزا اسی سے ڈھال اصل میں لوہا اس, اس لیے اس سے اسلحہ شدید اسی لیے یہ جی جب بھی دبد آتا ہے باساخ جب جمع کی شکل میں آتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے فقر فاقہ بھوک لیکن جب الباس آتا تو جنگ چناتے ہمارا بھی دوسرا درس ہے نیسل بران قولو وجوہ کےمل مغرب آخری میں جب آتے الفاظ و صابرین فل باسائے وق و صبر کرنے والے باسار میں یعنی تنگی ہے فاقہ ہے بھوک ہے اور تکلیف ہے کوئی مصیبت ہے کوئی زخم لگ گیا ہے اس کی تکلیف ہے اور ہی الباس جنگ کے وقت اصل تو امتحان یہ ہے جہاں جان کے لالے پڑ جائے جہاں جان کی بازی کھیلنی پڑے جو صبر کا وہاں مظاہرہ کر سکے وہ ہے کہ جو کوالیفائی کر گئے الا الزین صدق الاح المتقور یہ ہیں وہ لوگ کہ جو واقع سچے ہیں اپنے دعوی ایمان میں اور یہ ہیں وہ لوگ جو واقع تن تو ذہن میں رکھیے یہاں پر فی ہے باسر شدید اس میں شدید جنگ کی صلاحیت وہ منافے اور لنداف لوگوں کے لیے دوسرے منفاطے بھی ہیں فائدے ہیں آج کل تو اس کی ہمارے ہاں نزدیک کوئی اہمیت کم ہو گئی ہے ورنہ توا پراج چمٹا شمت, پھگنی سب دوہے سے بنتی تھی اب تو یہ ہے کہ بارہ روس طرح کا معاملہ نہیں رہا اوون ہے اس میں شاید وہ لوہا اس طرح سے نمایاں ہو کے نظر نہیں آتا ہے لیکن یہ کہ لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ون یا نمنگ میں یون سورو اور تاکہ اللہ یہ دیکھے یا لما کرتا جو ہمیشہ ہم کرتے دیکھے جان لے نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی قیم قدیم ہے اللہ کو معلوم ہے کون کتنے تعلیم ہیں لیکن اللہ دکھا دینا چاہتا ہے لوگوں کو ظاہر کر دینا چاہتا ہے تاکہ اللہ دیکھ لے یا اللہ دکھا دے ظاہر کر دے من ین سروہ رسول بنغید کون ہے وہ جو غیب کے باوجود اس کی یعنی اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے دین اللہ کا ہے پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم اس کا ہے حاکمیت اللہ کے لیے ہے دو مرتبہ پہلے حصے میں آئے تھے ہم پڑھ چکے ہیں لہو ملک اسلام آباد ہم یہ بھی پڑھ چکے العزیز الحکیم وہی تھے بادشاہ حقیقی وہ ہے حکم اس کا چلنا چاہیے لہذا جو لوگ اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر اللہ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں وہ اللہ کے مددگار ہوئے اور اللہ کے اس دین کو امن قائم کرنا فرد منصبی ہے محمد الرسول اللہ کا اور رسولوں کا تمام رسولوں کا تاکہ ازل قائم کرے اور حضور کے لیے باہر کے سیدھے میں بھی آ گیا امیر تو نہیں آ گیا میں اور یہاں تین مرتبہ آ گیا لیکن زیرہ حالدین ہی تو گویا کہ جو بھی لوہے کی طاقت لے کر محمد کی نصرت کے لیے میدان میں آ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ سے بھی مددگار رسول سے بھی مددگار جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے در حسی کا جس کو اوڑیا کا میں نے استعمال کیا ہے بارہا اتنے واضح الفاظ میں دیکھیے آدمی جھجکتا ہے کہنا نہیں چاہتا لیکن اللہ تعالیٰ کو اللہ اللہ اس کا الحق اللہ کو حق بات کے کہنے میں کوئی رکاوٹ نہیں کوئی جھجک نہیں عام آدمی سمجھے گا یہ بات کہنے کی نہیں ہے اگر ہے بھی دل میں تو رکھو اسے زبان پر نہ لاؤ لیکن یہاں اچھی طرح جو بات سمجھا دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ ریولوشن یا کسی نظام اپنے اجتماعی کو قائم کرنے کا پروسیس کیا پہلا مرحلہ اس میں یہی ہے کہ جو الہدا دی گئی ہے آپ کو ہدایت کی کتاب دی گئی ہے جس میں کہ موجودہ بھی ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دیجیے ہدایت کی طرف دعوت تبلیغ اس پیغام کو عام کرنا لوگوں کو اس پر مطمئن کرنا ذہن مطمئن کرنا قلم مطمئن کرنا اس کے مذمرات کو کھول کر بیان کرنا منزل کر نا عید کا ذکر نہ لے تمہیں نلنا سے مان الد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل فرمایا تاکہ آپ لوگوں کے یہ واضح کریں بیان کریں کھولیں اس کی شرح کریں اس کی وضاحت کریں جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے. یہ سارے کام کیجیے جیسا کہ سورج جمعہ میں ہم پڑ چکے یسلو علیہم آیاتکیم وجوال محم الکتاب امر حکمہ یہ الہدا کا فنکشن ہے الہدا کے ذریعے سے جس کی میں نے مثال پچھلی رسسٹ میں دی تھی کہ جیسے پہلا ایکسپیریمنٹ غالباً کرایا جاتا تھا پانچویں جماعت میں سائنس کا پہلا سبق ہوتا تھا لوہ چون ہے برادا ہے اس کا مکسچر ہے اسے کیسے آ کریں کرے میگنیٹ ہاتھ میں لیجیے اس میں پھیلائیے لوہ چون جو ہے وہ اس کے ساتھ چمکمٹتا چلا جائے گا برا رہ جائے گا بالکل یہی معاملہ ہے یہ الہدا یہ میگنیٹ ہے ہدایت کی طرف کھینچنے والا کھینچے گا کس کو جس کی اپنی فطرت کے اندر وہ ہدایت کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے اگر وہ ہے ہی نہیں تو جیسے مرادہ نہیں چمٹتا اس, اس میگنیٹ کے ساتھ وہ ابو جہد نہیں چمٹے گا جن کی فطرتیں مست ہو چکی ہیں ابو لہب نہیں چمٹے گا چاہے وہ حقیقی چچا ہے اور ایک دیوار بیچ کا پڑوسی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے گھر میں ہانڈی پک رہی ہے تو اس کے اندر بھی غلادت پھیکی جا رہی ہے اور یہ اکثر اچھا سگا چچا ہے جو کر رہا ہے جو باپ کی جگہ پر ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ آئنات اور دشمنی اور شکاف یہ اس درجے ہے اندر اور حسل کہ اس کی وجہ سے یہاں تک جانا سگا چچا اس حوالے سے جان لیجئے کہ جس کے اندر صلاحیت ہے وہی وہ کھینچے گا جو گڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے اسی میں حرارت جو ہے وہ شرائط کرے گی جو گڈ کنڈکٹر آف الیکٹریسٹی ہے اسی میں کرنٹ پاس کرے گا لیکن بہرحال آپ اس میگنیٹ کو پھیلائیں اتنا بڑا معاشرہ ہے نہیں پھیلائیں گے تبھی اس میں جو بھی سلیم الفتنت لوگ ہیں وہ سمٹ کرائیں گے آپ صرف ایک کلیا میں گڑ فوڑتے رہیں گے تو اور آس پاس کے لوگوں کو کیا پتا چلے گا لہذا جو بھی آپ کا پہلا فیلڈ ہے میدان کار جو ہے اس کی وسعت کے مطابق اس قرآن کی دعوت کو پھیلائیے عام کیجیے پھر یہ کہ وقت کی ذہنی سطح کے مطابق ہو یہ نہ ہو کہ آپ آز کہہ رہے ہو صرف جو آپ کا ذہین انصر ہے وہ اس کو سمجھیں ہی اس کی اتنا سمجھو ہی نہیں آاز کہہ رہے ہیں اس کے لیے دلائل ہونے چاہیے براہم ہونی چاہیے وہ دونوں الاس ابیل رب قبل حکمت اے معزت قرآن جو ہے معائضہ بھی ہے قرآن برحان بھی ہے قرآن میں حکمت بھی ہے زال کے رب حکمت کی حکمت کے ذریعے سے وہ کو ولاک کو جو بھی آپ کا انٹلیکچولیٹ ہے اسے بلائیے قرآن کے واسط کے ذریعے سے قابل آپ کو ہے بہرحال جن کے اندر بھی وہ خیر ہے بھلائی ہے صلاحیتیں کھینچائیں گے لیکن جن کے اندر نہیں ہے وہ تو نہیں آئے گی اور جن کے مفادات ہیں وہ بات کو ہر سمجھ کر بھی نہیں آئے گی جیسے کہ میں پہلے مثال دے چکا ہوں کہ یہود کے علماء سے بڑھ کر کون تھا جو حدود کو پہچان سکتا تھا یارفون کما یار فون اپنا مانا کیوں نہیں ان کی چودراہٹیں تھیں ان کے مسلدیں تھیں ان کی, کی حیثیتیں تھیں لوگ ان کے ہاتھ چومتے تھے لوگ آتے تھے ان سے فصلیں مانگتے تھے ان سے مسئلے پوچھتے تھے عالم وہ تھے لہذا اب حضور کو مان لے تو ان کی حیثیت ختم ہوتی ہے نہیں مان اس حوالے سے جان لیجیے ایک ویسٹن انٹرسٹ اس کا اکثر حصہ رہ جائے گا جو نہیں مانے گا نہیں قریب آئے گا اپنے مفادات میں گارڈ آف یور لائنس ان کی تو کوشش یہ ہوگی کہ راستہ روکو نظام کوہلا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے یور انٹرسٹ آر بیٹ گارڈ آف یور لائنس آؤ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کھڑے ہو لہذا آخری مرحلے میں اس انقلاب میں ایک ہی راستہ ہے کہ جو وہ سلیم و فطرت لوگ آ ہیں ان کو جمع کریں آرگنائز کریں ان کا ٹسکیہ کریں نیتیں بھی خالص ہو جائیں کھوٹ نہ رہے ان کی شخصیتیں نکھر جائیں کوئی شک اور شبہ نہ رہے لوگوں کو ان کے کردار کے بارے میں آسمائشوں میں سے گزرے امتحانوں میں سے نکلیں پھر ان کو منظم کرو کوڑا بناؤ انہیں بٹ کر جیسے کہ آپ رسیوں کو اور مختلف بھاگوں کو بٹ دیں گے تو کوڑا بنے تاقت بناؤ علیحدہ علیحدہ دھاگا جو ہے اس کو دے گا جو چاہے گا لیکن جب بٹ کر آپ نے کوڑا بنایا ہے اب یہ کوڑا باقی کے اوپر دے بات یہ ہے اصل میں فلسفہ انقلاب اس کے لیے ضائع ہے ٹکرانا پڑے گا اور ٹکرانے کے لیے جب میدان میں آؤ گے تو یب کے ساتھ یہ خلون بھی ہوگا جہاں قتل کرو گے قتل ہو گے بھی تمہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم قتل نہیں ہوگے کوئی لوہے کے جسم تمہیں نہیں دیے گئے کہ برچا جو ہے پار نہیں ہوگا ہمدہ کے جسم سے وہ برفی جو ہے وہی کی وہ پار ہو گئی آر پار ناخ کے قریب سے جو ہے لگی ہے وہ پار ہو گئی تو پھر اور کون ہوگا جسے کوئی ضمانت حاصل ہو کوئی اللہ کی طرف سے انشورنس ہو نہیں ان اللہ حسرا نہ خوش ہوں والا یوکات لون اِس ابھی نندا فقت نون اب یقین اللہ نے اہل ایمان سے ان کی مال ان کی جانیں خرید لی جنت کی بس تو اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں قتل کرتے بھی ہیں قتل ہوتے بھی ہیں یقتلون و یقتلون غزب بدر میں ستر کرسی مارے گئے صاحبہ صرف چودہ شہید ہوئے تیرہ آن دی اسپاٹ ایک زخمی ہو گئے تھے جو مدینے واپسی پر راستے میں شہید ہو گئے انتقال ہو گیا لیکن غزب عہد میں مسلمانوں کی یہ غلطی کی وجہ سے پانچا بالکل پلٹ گیا ستر مسلمان شہیدوں کو یقتلون و یقتلون یہ تو کرنا پڑے گا انقلاب اس کے بغیر نہیں اس کے لیے جان دینی اور اس کے لیے طاقت کا استعمال اور اس کے لیے میں اب آپ سے کیا عرض کروں کہ علامہ اقبال کی جو عظمت میرے دل میں اس لیے کہ ان حقائق کو جس خوبصورتی سے انہوں نے بیان کیا دو شعر ان کے ایسے ہیں ایک تو فلسفہ کے اعتبار سے چوٹی کے شعر تو بتلا کہ سناتا آپ کو جمعرات کے روز یا یہ کہ آگ بھی پہلی میں سنایا ہے یہ جو فلسفہ انقلاب کے دو شعر ہیں گفتنگ جہان ما آیا بتومی ساگد گفتگ کے نمی ساگت گفتن کے برہم سم اللہ نے مجھ سے کہا گفتن انہوں نے کہا جہان ما آیا بتومی ساگد میرا یہ جہان جو ہے جو میرا دنیا ہے اس وقت جس میں میں نے تمہیں بھیجا ہے یہ تمہارے ساتھ سازگاری کرتا ہے تمہیں پسند ہے ٹھیک ہے یہ نظام صحیح ہے گفتگ کے نمی ساگت میں نے کہا نہیں یہ صحیح نہیں ہے میرے ساتھ سازگاری نہیں کرتا گفتند کے برہمزنگ اللہ نے فرمایا توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس کو برہم برہمزنگ اور برہم زن کے لیے راستہ کیا ہے با نش درویشی و دمادم زم پہلا مرحلہ درویشی کا ہوگا دعوت ہے تبلیب ہے گالیاں کھا کر بھی دعائیں دینی ہوگی پتراؤ کے جواب میں بھی اللہ توفیق دے تو پھول پیش کرنے ہوں گے جو لوگ خون کے پیاسے انہیں معاف کرنا ہوگا کہا جیسے کہ اللہ قومی نملہ نمود اس کو یوں سمجھئے کہ مدمت کا بھکشو بھی میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہے دعوت کے مرحلے میں من یہ ربیش اختیار کرنی پڑے گی دعوت دو دعوت کے اندر تو التجا بھی ہوتی ہے لجاجت بھی ہوتی ہے اللہ کی بندو سنو میری بات دردر پر جا رہے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا ہے تینوں آدمیوں سے ملے ہیں جا کر تائف میں ایک نے کہا اچھا جی آپ کے سوا کوئی نہیں ملا تھا اللہ کو رسول بنانے کے لیے نکل جاؤ یہاں سے ایک نگہ جاؤ چلے جاؤ میں تم سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ یا تو تم جھوٹے ہو یا سچے ہو جھوٹے ہو تو جھوٹے کو میں منہ نہیں لگاتا سچے ہو تو کہیں میں کوئی مستافی کر بیٹھوں گا اگر تم بات اللہ کے رسول ہو تو بہتر ہے تم روانہ ہی ہو ایسے ایسے زہر میں بجھے ہوئے جملے محمد رسول اللہ کے سننے پڑے اور پھر جب روانہ ہوئے واپس تو انہوں نے وہاں کے کی اسٹی ارچن جنہیں آپ کہتے ہیں انہیں ذرا اشارہ کیا پھسراؤ ہو رہا ہے تاک تاک کر ٹکنے کی ہڈی کو نشانہ بنایا اور صرف ایک ساتھی اس کو حادثہ ایک آدمی ایک طرف سے ڈھال بن سکتا ہے سامنے آتے ہیں حضور کو بچانے کے لیے کور کرنے کے لیے ادھر سے مارتے ہیں پھر ادھر سے مارتے ہیں ادھر سے مارتے ہیں جسم لہو لہار ہو رہا ہے پاؤں پاؤں میں آکر خون جم گیا ہے جوتیوں میں پھر کچھ غشی ستاری ہوئی ہے بیٹھ گئے ہیں تو ایک گنڈا آیا ادھر سے اس نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا ہے دوسرے نے دوسری بغل میں اٹھو چلو یہ نقشہ ہے اللہ کے رسول کا محبوب رب العالمین کا سید الاولین والآخرین کا دائی فریاد آئی ہے زبان کے اوپر اللہ کا اشکوز و فقیر حوبتی وکلت ہی لتی و, و حوالی الداس